آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ مدنی اشار کی تکرار اور عید اسپیشل مدنی اشار کی تکرار ہے اور اس کا فائنل آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مدنی چینل کے ناب خان اسلامی بھائیوں پر مشتمل چار ٹیمیں ہم نے بنائی تھیں اور پہلے اور دوسرے دن بھی عید کے آپ نے یہ سلسلہ ملاحظہ فرمایا اور اس میں ہم نے ٹیم الف با جیم اور دال کا سلیکشن کیا تھا اور اس میں سے ٹیم الف اور ٹیم دال جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں اور آج میرے بائیں طرف ٹیم با اور آپ کے چینل جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دائیں طرف ٹیم با اور بائیں طرف ٹیم جیم کے اسلامی بھائی موجود ہیں اس سے پہلے کہ آج کا مدنی اشار کی تکرار کا سلسلہ ہم شروع کریں آپ کو اچھے اچھے نیتیں بھی کروائیں گے اور آپ کو ہم سے رابطے کے نمبرز بھی دیں گے آپ کو ایک سوال بھی دیں گے کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا آپ کو ناز شریف بھی سنائیں گے اور رمضان کی بھی کچھ نہ کچھ تو یاد ہونی چاہیے نا عید کے دنوں میں رمضان کی یاد بھی ہو اور سارا ہی سال اللہ کرے یہ یاد ہم سے محب نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ یہ یادیں بھی منائیں گے اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ سلسلہ کروں گا سلسلے میں انشاءاللہ شاء اللہ پڑھوں گا ناتے سنوں گا ناتے سناؤں گا حتی الامکان نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے خاطر نیچے دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ دوزانو بیٹھنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا آجزی پانے کی نیت سے نعتوں کے اشعار کے ادب کی نیت سے انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں پاؤں گا نیکوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عزوجل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مزید جو آپ کے ذہن میں نیتیں ہوں مستحضر ہوں ضرور کر لیجئے اور اہم باتوں کو اگر ہو سکے تو لکھنے کی ترکیب بنا لیجیے سید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کو ملیں پھر انشاءاللہ آپ کے علم میں نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ نے پچھلے جو دو سلسلے دیکھے ہوں گے اگر تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے عید اسپیشل مدنی اشار کی تکرار یہ ہمارا جو پہلے سلسلہ ہوا تھا رمضان المبارک سے پہلے اس سے کچھ مختلف ہے ڈفرینٹ ہے اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہو رہا ہے اس میں پچھلے دو سلسلوں میں تین سیگمنٹس تھے تین مراحل تھے جس میں اکیس نمبروں پر مشتمل سلسلہ ہوا کرتا تھا آج چونکہ اس کا فائنل ہے یہ بیسٹ آف تھری آپ نے دیکھا ہے اور آج تیسرا مرحلہ ہے آخری ہے راؤنڈ جسے ہم نے فائنل کا بھی نام دیا ہے تو آج کا جو مرحلہ ہے یہ چار یار کی نسبت سے چار مراحل چار ادوار پر مشتمل ہوگا چار سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آج جو نمبرز ہیں وہ چھبیس نمبر ہیں ایک جو راؤنڈ ہے جو اس کا اضافہ ہوگا اور وہ راؤنڈ کیا ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی ولی وبارک وسلم سلاتم وسلم کا یا سگ یا مکیہ مدنی یا عرب یا یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ ہمارے پانچ ہمارے چار راؤنڈز ہیں آج چار سیگمنٹس ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا اشعار کی تکرار دوسرا سیگمنٹ ہے ایک لفظ ایک شیر جن میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو تین تین الفاظ دیے جائیں گے اور ان پر وہ شعر پڑھ کے سنائیں گے تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آج کا اسپیشل راؤنڈ ہے جس میں پانچ کلام ہوں گے اور پانچ پانچ شیر ہوں گے وہ کس طرح ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی کلام اپنی طرف سے لے لوں گا کوئی آپشن نہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا ہمارے اسلامی بھائیوں کو میں نے جو کلام لیا ہے اس کا ایک شعر انہیں سنانا ہوگا اور اسی کلام کا کوئی دوسرا شعر ان کو سنانا ہوگا اگر کوئی بھی نہ سنا سکا تو دونوں کے نمبر ایک ایک نمبر مائنس ہوگا اور اگر یہ سنا سکے دوسرے نہ سنا سکے تو جس نے اپنا شعر سنا لیا اسے ایک نمبر ملے گا اس طرح پانچ مختلف کلام میں اپنی مرضی سے لوں گا انہیں کچھ بھی نہیں پتا اور کچھ بھی ہمارا طے نہیں ہے بلکہ راؤنڈز بھی میں نے ابھی آ کر ان کو بتایا ہے تو یہ پریشان تو نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ ہیں اشار تو یاد ہوں گے مگر میں بھی کچھ چن کے ہی کلام لایا ہوں عید کے ایام ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی محظوظ کرنا ہے انشاءاللہ اور آپ سے ہمارا رابطہ بھی تو کرنا ہے تو آپ ہم سے کس طرح رابطے میں رہیں گے نمبرز آپ نوٹ فرما 02134942526 دوسرا نمبر ہے 02134942626 02134942526 اور 2626 یہ دو نمبر ہیں اسی طرح آپ میرے پاس جو ڈیوائس ہے اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں نمبر ہے 03012612176 ایس ایم ایس یا کال کر کے اپنے تاثرات اپنی فرمائشیں اپنے مدنی مشورے یا جو ہم سوال کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں ناطخواں اسلامی بھائی بھی ہیں چاہیں تو کوئی کلام سننا چاہیں ضرور ایس ایم ایس کیجیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کلام سنائیں ملک پاکستان میں رہنے والوں کے لیے چودہ اگست بھی آنے والا ہے اور چودہ اگست پاکستان کے لیے جشن آزادی وطن منایا جاتا ہے الحمد دعوت اسلامی والے بھی یقیناً محب وطن ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق رہ کر جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اگر آپ کہیں گے تو اس حوالے سے بھی کوئی کلام آپ کو سنائیں گے وطن عزیز کے حوالے سے میں بھی سوچ کر تو آیا ہوں کہ اگر کسی نے کہا یا دل چاہا تو انشاءاللہ وہ کلام کے ایک آدھ شعر آپ کو ضرور سنائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے اور میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے میرے دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین مشہور زمانہ کلام سوال کر رہا ہوں مشہور زمانہ کلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو کہ بلاد عرب و عجم میں مشرق و مغرب میں ہر سمت میں الحمد اس کلام کی ایسی دھوم ہے جمعہ کی نماز ہو بڑی چھوٹی راتیں ہوں عید کے ایام ہوں یہ سلاۃ و سلام کثرت سے پڑھا جاتا ہے یہ سلاط و سلام کس نے لکھا ہے آپ کو یہ بتانا ہے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ناظرین بتائیے جلدی کیجیے ایس ایم ایس کیجیے کال کیجیے کہ اس کلام کے لکھنے والے کون ہیں جن کا اتنا مشہور کلام ہوا مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ازم ہدایت پہ لاکھوں سلام جلدی جلدی آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس نے کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام لکھا وہ حیات ہیں یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو ان اللہ تعالیٰ بعد میں بتائیں گے ظاہری حیات ہیں کہ نہیں چلتے ہیں اپنے مقابلے کی طرف مگر میرا دل چاہ رہا ہے کچھ چلیں آپ بھی اپنا دل بنا لیجئے کہ اتنا پیارا سیٹ ہے اتنا مزہ آ رہا ہے مگر جو مزہ رمضان میں تھا نا اس مزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے رمضان رمضان تھا وہ میرے باپا نے لکھا ہے نا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا آئیے اس کا ایک آد شعر سنتے ہیں تاکہ کچھ رمضان کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسائل بخش دے دیجئے آپ شروع کیجیے مسرت سمینا بنا تھا مزا مزا مدینہ بنا تھا مزہ رمد میرن جو ہمار اندھیرا رمضان میں تھا رمدر پوچھی تو لائن لگ گئی ہے اور کئی ایس ایم ایس آ رہے ہیں میں کچھ دیر بعد ان اللہ تعالی پڑھتا ہوں اس سے پہلے چلتے ہیں اپنے مدنی اشار کی تکرار کے فائنل کی طرف آج ہمارے بائیں جانب ٹیم با ہے ٹیم جیم میرے بائیں طرف ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے دائیں طرف بائیں اور بائیں طرف جیم ٹیم ہے آج کے ونرس کے لیے فکنفی کی عالم بنانے والی بک جو کہ تین بڑی بڑی جلدوں پر مشتمل ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے بہار شریعت ان اللہ تعالی یہ تحفے میں دیں گے لوزرز کو بھی خالی نہیں جانے دیں گے آج انہیں بھی ان اللہ بہت ہی پیاری کتاب دیں گے اور آج جیتنے والوں کے لیے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی عطا کردہ عیدی بھی ہے وہ بھی ان اللہ تعالیٰ دیں گے عیدی بھی آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان اللہ ان کو سوٹ پیس بھی تحفے میں دیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھنا ہے کہ آج کون جیتتا ہے کون سلسلے کو ون کرتا ہے پہلا مرحلہ جو کہ پانچ نمبر کا ہے اور پانچ نمبر دیکھیں کون لے جاتا ہے پانچ منٹ دیے جائیں گے پانچ منٹ میں یہ مدنی اشعار کی تکرار پہلا راؤنڈ پورا کرنا ہے اور اس طرح پورا کرنا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق جو شعر پڑھے فریق ثانی اسی جس شعر کو فریق اول نے پڑھا ہے آخری حرف سے فریق ثانی شعر سنائیں گے اور پچیس سیکنڈ میں سنائیں گے ناظرین کاؤنٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کا ٹائمر آپ کے سامنے ہوگا اور پچیس سیکنڈ میں شعر نہ سنا سکے تو سامنے والوں کو پانچ نمبر مل جائیں گے اگر پانچ منٹ اسی طرح جاری رہے اور کوئی بھی لوز نہ ہوا شعر اپنے سناتے رہے پانچ منٹ کے بعد ہم سلسلہ پہلا راؤنڈ ختم کر دیں گے اور دونوں کو برابر برابر نمبر دے دیں گے پہلے دونوں سلسلوں میں یہ دونوں ٹیمیں جیت کر آگے آئی ہیں تو اب ظاہر ان دونوں کا پلہ بھاری ہے اب دیکھنا ہے آج کون ون کر کے جاتا ہے ویسے میں ایک بات بتا دوں میرے بائیں طرف جو بیٹھے ہیں نا یہ دونوں مدنی اشار کی تکرار کے فائنل میں تھے اور میرے دائیں طرف جو بیٹھے ہیں ٹیم جیم کے اسلامی بھائی یہ مدنی اشار کی تکرار کے سیمی فائنل میں تھے جو شابان میں ہوا تھا تو اب آج دیکھتے ہیں کہ کس کا پلّہ بھاری ہوتا ہے اور کس کی کیسی تیاری ہے آج میرے ساتھ میرے ٹیم جیم میں غلام نبی بھائی عبد ماجد بھائی ہیں میرے بائیں طرف ٹیم با میں مدنی رضا بھائی اور اسد رضا مدنی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون بہار شریعت اور باپا کی عیدی لے کر جاتا ہے سب سے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں ناظرین بھی تیار ہو جائیں آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں اور میرے خیال سے کل جو آپ نے سلسلہ دیا تھا نا ویسے یہ لوگ دونوں دیکھ رہے تھے اور مجھے ایس ایم ایس پر آپ کی تعریفیں تو آ رہی تھیں کہ بہت اچھی تیاری ہے آج بھی لگتا ہے آپ کو یہ سا یا جیم اٹھا کے لائے ہوں گے اور ان لوگوں کو آج پھنسائیں گے آپ بھی تیاری کر کے ہیں آپ بھی کچھ ایسا ہی بہترین حروف دیجیے گا الف واو اور یاد تو سب کو یاد ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اشعار ہیں پہلا شعر میں پڑھتا ہوں پھر آپ اس کو طرز میں جاری کیجیے گا شعر ہے ہمارے آقا امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا آپ لکھتے ہیں جو بنو پر ہے بہار چمن یہ دو پھول خلد کا نام نا لے بل بلے بل شیدا دو تا. تا تا تا شروع کیجیے شروع گیجے. شروع کے پر تو ستارہ پلک تمہاری نا جی نا اس مسل دیا تمہارے نال کی نافذ مسل ریا ریا کیا بات ہے اعلی حضرت علیہ رحمان کے شعر کو اعلیٰ کی کلام کے شعر سے ہی پورا کیا آپ سے شیر سنا کرو دروک کرو ماشاء اللہ دال فریکوینٹلی آج تو آپ کو دس سیکنڈ میں لے لینے چاہیے آئے نا لینا دل یاد تیری گو شای آئی تو نس جہاں نہیں یہی پھول دماؤنے خار دماؤنے دور سے دور دماؤنے دماؤنے دماؤنے مار مار ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمشا ہے کہ سہول اللہ نال عزت ہے میری چیر ہار نال عزت <SPI> ہے میری شیرہ ہے وقار تاج الریا سویتا بابا نیو روس بابا موری دلا تپ پر متعوی سبحان اللہ یا ملا پھر نشاد سر کا بار بار ددیف ددیف کیا, کیا کیسے تھے ماشاءاللہ پھر یا آپ کے پاس اب صرف ایک یہ چشتی سوہر بندی نقشہ بندی یہ چشتی سوہر وندی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے آو ماشاء اللہ ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا سربتے سروتا سربتے ہیں ماشاء اللہ یہ کچھ دیکھ کے تو نہیں پڑ رہے نا آپ کا نیچے نکاح نیچے, نیچے داموالی نیچے نیچے داموالی اور پھر ہے اور دیکھیں یہ کون سا شیر دیتے ہیں آپ کو آپ آخری شیر دیں گے انہیں جلدی ایک منٹ کا سلسلہ ہے اس راؤنڈ میں باقی پچیس سیکنڈ ہے پھر سے سا آ چکا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوگا خرز کا کچھ کچھ تو مدد کرنے میں یار عید کے اسپیشل سلسلے ہیں کفل نہیں ہے تھوڑا سا چلے مان لیتے ہیں نا گرس کا کیا شعر ہے یار میرے سے گرس کا آپ تو کافل ہے یار تو آپ آپ نے نہیں پڑھا ہے مگر چلیں مان لیتے ہیں اتنا مشکل شعر سنا دیا ہے پانچ منٹ آپ کے ویسے ہو چکے ہیں اور شعر آپ کا درست مان لیتے ہیں آخری شعر آپ کو دیا ہے انہوں نے ساہ سے بس سا والوں کو سا پہنچائے جی شعر سنا کا نشا واہ بسایا کشاں موا کی بے یہ نام و نشا تمہارے لئے تو اتنا مشکل شعر آپ نے یاد کب کیا ہے ادر کے بعد سے لگے ہوئے ہوں گے آپ ماشاءاللہ اللہ بہت ہی اچھا شعر سنایا یہ زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اس کا شعر تھا تمہارے لیے یا سے شعر سنانا ہے آخری شعر ہے پڑھ دیجیے آخری منٹ ہے آخر ماشاءاللہ اللہ چس پرفارمنس بہت ہی گریٹ انداز بہت ہی بہترین آپ لوگوں نے آپس میں تکرار کی اور پانچ چھ منٹ کے اندر یہ سلسلہ مکمل ہوا اور دونوں کو پانچ پانچ نمبر دے دیے جائیں ایم سی آر سے اور جیم اور بار ٹیم اس وقت بالکل برابر برابر جا رہے ہیں اور پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے کچھ ایس ایم ایس اور کالز کی طرف بھی بڑھیں گے اس سے پہلے میں ارض کروں کہ آج کا ہمارا سوال کیا ہے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع اے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ جو کلام ہے یہ کس نے لکھا ہے یہ کس پوائنٹ کا کلام ہے کون ہے اس کے شاعر ایسا مشہور زمانہ کلام ہے کہ دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ تو اس حوالے سے آپ جلدی جلدی ایس ایم ایس کیجئے یا کال کیجئے ہمیں ایک میسج آیا ہے ہمارے مدینہ شریف سے میسج ہے اور میسج میں ہمارے اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں کہ مدینہ کی ہواؤں سے فضاؤں سے سلام آپ کا سلسلہ ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کی طرف سے مدنی چینل کے ناظرین کو عید مبارک عید کی خوشیاں عید کی بدائیاں دے رہے ہیں اور یہ میسج کرنے والے ہیں ہمارے مدنی چینل ہی کے نات محمد عارف اور آصف اتاری تو ان دونوں کی طرف سے آپ لوگ بھی عید کی خوشیاں قبول فرمائیں ایک اور ایسے میں سے ہیں حافظ طاہر اتاری انہوں نے بھی میسج کیا ہے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور ہم اسے ملاحظہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی تعریف کی ہے انہوں نے بھی سلسلے کی اور ہمارے سلمان بھائی کہہ رہے اشفاق بھائی کہ احمد مرحبا ان کا میسج بھی آیا ہے مر سلیم اکتاری نے کلام کی فرمائش کی ہے کہ بہار جاں تم ہو یہ کلام آپ سنا دیں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اس کو لکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کے مزید کچھ کلاموں کی فرمائش کے ساتھ ہم آپ کے اس کلام کو بھی شامل کریں گے آپ بھی میسجز کرتے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ کالز بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی اسکرین پر نمبر دیکھ لیجئے اور ہمیں فالو کیجئے چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اور اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شیر آپ تیار ہیں تیاری تو کر کے آئے ہوں گے مشکل مشکل الفاظ کی مگر آپ کو نہیں پتا میں آج کیا پوچھنے والا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے فریکوینٹلی آپ کے ذہن میں شیر آتے ہیں سب سے پہلے تین جیم میرے دائیں طرف آپ سے شیر پوچھنا ہے لفظ میں دوں گا شیر یہ بتائیں گے ایسا جس میں وہ لفظ آ رہا وہ لفظ استعمال ہو اب ان کو پورے اپنے آ, آ, دماغ میں سے وہ شیر نکالنا ہوگا جس میں وہ لفظ جڑا ہوا ہو اور ٹائم ہے پچیس سیکنڈ یہی تو امتحان ہے تو سوال ہے سب سے پہلا شیر ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو آسان ہے یار رشک رشک یعنی ایسی تمنا ایسی تمنا کے جسے حسد کی قسم سے کہتے ہیں اسے لیکن یہ حسد نہیں ہوتا یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ مجھے بھی مل جائے تو اس کی زوال کی تمنا نہیں کی جائے تو یہ جائز ہے اسے کہتے ہیں رشک اور اگر اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے تو یہ حسد ہو جاتا ہے تو چلیے رشک پر شیر تیار ہے ماشاء اللہ سنائیے سبحان اللہ, اللہ سنائیے جنا ماشاء اللہ سہان اللہ چلیے بھائی آپ سے شعر ہے ایسا شعر سنائیے دونوں طرف مدنی ہیں آپ کا نام مدنی ہے آپ ہیں خود مدنی تو آپ بتائیے ایسا شعر جس میں لفظ آ رہا ہوں جنازہ بھائی عید کی خوشیوں میں موت کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے نا جنازے کا تصور بھی ہو چلے جنازے پہ شعر سنائیں امیر علیہ سنت بھی پڑھا کرتے ہیں سنائیے سنائیے جلدی پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس بہت آ رہے ہیں کہہ رہا ہے پچیس سیکنڈ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں اللہ کیا بات ہے جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں مجھ سے سبق سیکھو میری تکلیف کرو کہ ان قریب جس طرح میں جا رہا ہوں تمہیں بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنازے سے عبرت لینے کی توفی عطا فرمائے چلے بھائی دوسرا شعر دو دو نمبر آپ نے لے لیے ہیں دو دو نمبر کا اضافہ کر دیا جائے سات سات نمبر ہو چکے ہیں آج تو بالکل ٹاکرا ہے اگلا ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آئے محفوظ محفوظ کوئی مشکل شیر ہی سنائیے گا جی اس کو آدھا کی اداوت سے ذرا کیا پہنچے جس کے دل میں حسن ان کی محبت محفوظ سبحان اللہ اس کو ترجمے پڑھ دیتے تو اور مزہ آ جاتا اس کو آدھا کی کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا شعر آپ نے سنایا ورنہ محفوظ پر آسان شعر بھی ہے نا محفوظ صدا رکھنا چاہا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سر نہ کبھی بے ادبی ہو ماشاءاللہ آمین آئی آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو جدا جدا لفظ آئے جدا اب جدائی میں بھی جدا تو آ گیا نا پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور ٹائمر چل رہا ہے ایک ایسے میں سے آیا زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سنا دیں احمد رضا بھائی نے فرمائش کی ہے جی پچیس سیکنڈ ہو گئے جدا بس جلدی کیجیے جدائی کی گھڑی چلی گئی دو سیکنڈ ہے آپ کے پاس اللہ اللہ آپ نے بہت ہی آسان موقع گوا دیا دو نمبر آپ کے مائنس ہو گئے ہیں سوری آپ کو نہیں ملے ہیں سات نمبر اور ان کے نو نمبر ہیں اور پلہ آپ تھوڑا سا جک گیا ہے دو نمبر آپ کو نہ ملے تم ذاتے خدا سے نہ جدا ہو نا خدا ہو ارے اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا چلے بھائی کوئی بات نہیں تیسرا اور آخری لفظ ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو تیار ہے نا آسان کے مشکل پوچھو جیسا مجھے چلے ایسا لفظ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ ہے پلہ پلہ یا پلے جیسا آپ کو آسانی آسان ہے نا پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مشکل ہے نام کے مٹ مٹے جاؤ کامو دیکھو میرے پلے آیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین آپ نے شیر سنایا پلّا پلّا بھاری بناتے ہیں یہ بھی ایک شیر ہے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں جی آپ سے آخری لفظ دیکھیں آپ بتا پاتے ہیں کہ نہیں ابھی تک دو نمبر آپ نیچے ہیں آپ کی گیارہ نمبر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایک بھی نمبر لوز نہیں کیا ہے کل بھی آپ نے نہیں کیا تھا آخری لفظ ہے آپ سے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو اضتےب ازتراب. ازتراب بے چینی کو بھی کہتے ہیں دم استراب مجھ کو جو خیال اریار آئے نہیں پورا پڑھنا <تصفح> پڑے گا کوشش کیجیے بغیر ترس کے پڑھ دیجیے دم استراب مجھ کو جو خیال اریار آئے میرا میرے تو ہے آپ نے میرے پڑھا تھا آپ کے سیکنڈز کم ہوتے جانے ہیں دیل میرے میرے چین آئے جی کرا میرے دل میں چین آئے, آئے, دند. آئے, دند. آئے, آئے دند. को को تو اسے قرار آئے سبحان اللہ آخری آخری لمحات آخری مومنٹس میں ہماری ٹیم با کے اسلامی بھائیوں نے شیر پورا کیا ورنہ چار نمبر کے لوز کر جاتے یہ اس طرح ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا ہمارے ٹیم با کے اسلامی بھائیوں نے اس وقت جو ہے وہ نو نمبر لیے ہیں ٹیم جیم کے اسلامی بھائی گیارہ نمبر پر ہیں اور دو نمبر کی برتری انہیں ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ مرحبا ہمارے امین بھائی نے میسج کیا ہے آپ کو اور سب ناگ کو سلام علیکم السلام یہ سلسلہ اور مدنی چینل کے رمضان اور عید کے سب سلسلے مدینہ مدینہ ہے شکریہ امین بھائی بہت ہی اچھا سلسلہ جا رہا ہے ابھی تک تو مقابلے میں تیم با کے اسلامی بھائی دو نمبر پیچھے ہیں لیکن ابھی بہت دو راؤنڈ باقی ہیں کئی نمبر کا سلسلہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک فرمائش تھی ضرور تیری پیزاروں کے ایک شعر دو شعر سنا دیجیے پھر انشاءاللہ اللہ بہار جا بھی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں نے سوال کیا ہے ناظرین سے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ کس شاعر نے لکھا ہے جلدی جلدی بتائیے ناظرین آپ کی کالز بھی لیں گے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رے جھڑ کر تیری پیزارو کے ڈر جھڑ کر تیری پیزارو کے تازے سر بنتے ہیں سیاروں کے ڈرے جھڑ کر تیری پیزارو کے تازے سر بنتے ہیں سیاروں کے سد کرم کو ادلوکر رنگو ہمت میں تجوک رنگو ہمت میں چار دو شہرے ہیں ان چاروں کے چار تو شہرے ماشاء اللہ بہترین, بہترین بہت ہی پیارا کلام آپ نے بہت اچھی طرز میں ہمیں سنایا بول کیسے آکاؤں کا ہوں بندہ نہیں کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا اللہ بہترین ایک میسج آیا ہے سلمان بھائی کی طرف سے کہ اکاش پھر آجائے اتار مدین میں سنا دیجیے چلے اس کا بھی ایک, ایک دو شعر اس کے بھی سن لیتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ عال محمد ایک کے ہمارے مفتی حسان صاحب جناب مدنی چینل پر دیکھتے ہیں امیر ال سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں ان کا بھی میسج تشریف لائے یہ سلسلہ بہت اچھا ہے سلام جزاك الله خیرا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہمارا یہ سنا دیجئے حسان مدنی انشاء تعالی ہم اس راؤنڈ کے بعد یہ کلام بھی سنائیں گے اور بہارِ جان فضا تم ہو یہ بھی سنائیں گے مگر اس سے پہلے کہ اگلا راؤنڈ شروع کریں جس میں پانچ کلام ہوں گے اور ہر کلام جو میں چوز کروں گا اس کا ایک ایک شعر ان دونوں کو سنانا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کلام ہو جس کا ایک بھی شعر نہ آتا ہو ان کو تو ہر کلام کا ایک نمبر ہوگا اس کی طرف بڑھنے سے پہلے پاکستان کی جشن آزادی بھی آ رہی ہے تو چلیں اس کے حوالے سے ایک کلام کے دو اشعار سنتے ہیں اور جشن آزادی کیسے منانا ہے محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے چودہ اگست کے دن میں نگران شورا کا بیان بھی رہا ہے تو اسے بھی مس نہیں کرنا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین اسے ضرور دیکھیے گا آئیے پاکستان کے حوالے سے ایک کلام سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اللہ کا انسان پاکستان اللہ کا انسان پاکستان بلیوں کا میدان ہے پیارا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان جذبوں کی تنویر حسین خوابوں کی تعمیر پاک بدل کی پاک زمین کی تصویر جذبوں کی تنویر حسین پابوں کی تعمیر پاک بچن کی پاک زمین بلبت کی تصویر اجمے عالی سال ہے اجم عالی سال ہے پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان چاند ستارہ پر کا آنکھوں کا ہینو طلب رب کو ہو چاند ستارہ پر کا آنکھوں کا ہینو اللہ سب کو ہوں میں دو ہمیں اور جانے گئے جس میں ہمیں اور جانے گئے پیارا پاکستان اللہ کا پانگیے پیارا پاکستان اللہ کا جان گئے پیارا پاکستان میری بابا کا پاکستان میری تا کا پاکستان حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی اشار کی تکرار عید اسپیشل کا بیسٹ آف تھری کا فائنل آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم با اور ٹیم جی میرے ساتھ ہے اس وقت ٹیم جی دو نمبر آگے ہیں گیارہ اور نو نمبر ہیں میرے بائیں طرف ہمارے ٹیم با کے اور دیکھنا ہے کہ آگے کون بڑھتا ہے ونر کون ہے اور فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا شری مسائل کے حوالے سے بہار شریعت کون ون کرتا ہے چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف جس میں میں پانچ کلام لوں گا اور میں اپنی مرضی سے کلام لوں گا کوئی اپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ چوز کریں اسی کلام کا کوئی ایک شعر آپ کو سنانا ہوگا اور ایک شعر سے آپ کو سنانا ہوگا ہو سکتا ہے ایک شعر بہت مشہور ہو وہ یہ سنا دیں آپ کو دوسرا ملے تو ہم پہلا شعر ان سے پوچھیں گے دوسرا کلام کا پہلا شعر آپ سے پوچھیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی یہ کوئی اعتراض کا محل نہ رہے پہلا کلام امام اہل سند رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کا کلام میں لے رہا ہوں اور آپ کو اس کا کوئی اور شیر سنانا ہوگا جو میں پڑھوں گا وہ پہلا شعر ہوگا آپ دوسرا پڑھیں گے دائیں طرف ٹیم جیم سے ابتدا کرتے ہیں پہلا کلام مجھ دباد آسیوں شافر ہے نیت ہے مو سے خدا گار ہے اٹھائیے بھائی, اٹھائیے, بھائی اٹھائیے, بھائی اٹھائیے, بھائی اٹھائیے بھائی کوئی ایک شیر کوئی بھی ایک شیرا دیور میر تم کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار ہے آ چاہیے اسی کلام کا ایک شعر آپ کو بھی سنانا ہے گور گورے پا لا بہت پیارے بہت پیارے اب دوسرا ہر شیر کا ایک نمبر ہے ایک ایک نمبر آپ آگے بڑھ چکے ہیں آپ کے نمبر بارہ اور آپ کے دس ہو چکے ہیں چلیے بھائی دوسرا کلام میں لے رہا ہوں یہ کلام ہے امیر اہل سنت دامت برقاتم الیا کا لکھا ہوا اب آپ پہلا شیر پڑھیں گے پہلا شیر تو میں پڑھتا ہوں دوسرا آپ پڑھیں گے تیسرا یہ پڑھیں گے شیر ہے سلسلہ بڑھا جا تا ہے نت نیا جا تا ہے تین بام کلام کا ایک شعر آپ بھی پڑھیں گے 11 <سيح> اور 13 نمبر ہو چکے ہیں تیسرا کلام میں لے رہا ہوں پھر امام اہل سنت علیہ رحما کا کلام ہے پہلا شعر میں پڑوں گا دوسرا شعر اب جیم تیم سے پڑھے لیں گے کلام ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ناکام ہو ہی جائے گا جی بھائی دوسرا تھا رام ہو جائے گا ان شاء اللہ آرام بھی ہو جائے گا تین کلام ہو گئے تین تین نمبر لے لیے ہیں اور اب چوتھا کلام میں لے رہا ہوں امیر علیہ سنت دامد برکا تو ملالیہ کا کلام ہے پڑھتے ہیں امید ہوا مدینہ آنے والا ہے چھکالو اب سے سر مدینہ آنے والا ہے اب آپ دوسرا شعر دیں گے بائیں طرف سے جی نکل سارا اب جلدی کر مدینہ آنے والا ہے جم جیم آپ دیں گے اس کا ایک اور شیر اس کلام کا چوتھا کلام میں لیا ہے کون سا دیں گے دے شیرا دیتا مدینہ آنے والا ہے کر مدینہ آنے <مشای> ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے پانچواں کلام اور آخری جس کا ایک نمبر ہے اور ابھی تک صرف دو نمبر سے فرق ہے ہماری ٹیم الف کے اسلامی بھائیوں کا پانچواں کلام ہے امام مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی کا پہلا شعر میں پڑھتا ہوں سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض حضور بڑے نا بات ارے چلے آپ پھر اجل دور نور سے اصے ماشاء اللہ چلے بھائی ایک شیر آؤ ایک سو کو سنی ملا اللہ تیسرا راؤنڈ مکمل ہوا ہمارے تیم با اور ٹیم جیم دونوں مقابل ہیں ایک بھی پوائنٹ لوز نہیں کیا پانچوں کلاموں کے ایک ایک شیر دونوں نے سنا ہے پانچ پانچ نمبر لیے ہیں ٹیم با کے اس وقت چودہ نمبر ہیں اور ٹیم جیم کے سولہ نمبر ہیں دو نمبر کا جو ڈفرنس ہے وہی باقی ہے آخری مرحلہ ہے شیر مکمل کیجئے بزر راؤنڈ ہے پانچ شیر ہیں دس نمبر ہیں جو بیل پہلے بجائے گا وہی شعر مکمل کرے گا اور اگر شیر بیل بجا کے پورا نہ کر سکے تو پھر آپ کو دو نمبر آپ کے کاٹ دیے جائیں گے اس لیے اب بہت ہی اہم راؤنڈ ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ایک شعر سنا دیجیے سلو ول الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد ہم خاک, خاک ہیں ہم لوگ نہیں پوچھتے بلتے اس سے سن گم پے مدینہ ہے سن ہم پہ مدینہ رے بور دات ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں بے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے ایس ایم ایس کی بھرمار ہے کالز بھی بہت زیادہ ہیں وقت انتہائی کم ہے آخری راؤنڈ بھی باقی ہے انعامات بھی دینے ہیں ہمارے فرقان بھائی نے سری لنکا سے مجھے حکم دیا ہے آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا یہ کلام میں نے پرسوں بھی پڑھا تھا اس لیے فرقان بھائی پھر کبھی آج معذرت خواہ ہوں تو کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جوید خالداری سے میری طرف سے اشعار کی تقرار میں موجود اسلامی بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک اور سلام مدنی چینل, مدنی چینل ایک ایسا چینل, چینل ہے چینل جو بہت زیادہ ہمیں پسند آتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت مدنی چینل دیکھتے رہیں اس کا ہر ہے مدنی چینل ایسا چینل ہے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں دل نہیں کرتا اللہ چینل کو سدا آباد رکھے تک دنیا کے کونے کونے تک لاکھوں سے میری فرمائش ہے کہ سیدی اظہارا کا نام سنا دیں اور جو سوال ہے اس کا جواب ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خاص اچھا چلے بھائی بتاتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں دوسرا دوسری کال السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوال کیا ہے نا اسلام کے لیے مسئلہ یہ جی اسلام کس کا لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس عاسم اور ہم نے وہ کلام سنا ہے جو چودہ اگست کا ہے میرے پاپا کا پاکستان, کا پاکستان خلو, آپ کا کلام تو ہم نے سنا دیا ہے پہلے اور آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہے کہ نہیں ابھی بتاتے ہیں اگلا اگلی کال میرا نام نیہاد ہے سیدار السلام علیکم, علیکم, علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب ہمارے اسلامی بھائیوں نے دیا آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن حنفی آپ کا جواب بالکل درست ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ نے لکھا ہے اور اتنا بہترین لکھا ہے کہ بچہ بچہ بھی پڑھتا ہے بڑے بڑے علماء مفتیان نے کرام بھی پڑھتے ہیں اور کیسا ذوق ہے جب بھی پڑھتے ہیں ایک نیا مزہ آتا ہے اس کلام کو بہت پروموٹ کیجیے ضرور پڑھیے سیدی اتارا ایک شعر بہت مختصر سے ہمارے مدنی منی کی بھی فرمائش اور پرسو بھی کال اس کی آئی تھی اور آج بھی دو کالز ہیں بہت مختصر سے آپ سنا دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد <سلام> لی اللہ بس ماشاءاللہ مجھے کل بھی فرمائش کی تھی آج بھی کی ہے میں بھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں بہارے جا سیزا تم ہو نصیب گل سیتا تم ہو با ہے تمہ تم ہو بہار تم ہو جا پار تم ہو سی میں گل سیتا تم ہو بہت ہی فائنل اور بہت ہی اہم راؤنڈ اب ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے اس وقت ہمارے پاس ٹیم با کے چودہ نمبر ہیں ٹیم جین کے سولہ نمبر ہیں اور دیکھنا ہے کہ ایپیشل بیسٹ آف تھری کا فائنل کون سی ٹیم جیتتی ہے ہمارے بائیں طرف یا دائیں طرف کے اسلامی بھائی پہلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں جو پہلے بیل بجائے گا ناظرین یہاں پر لائٹس دیکھیں گے جو پہلے لائٹ جلے گی وہیں شیر مکمل کریں گے جہاں شیر آپ نے لائٹ بجائی وہیں پر میں شیر پڑھنا چھوڑ دوں گا آگے سے پورا آپ مکمل کریں گے پہلا شیر ہے بہت ہی آسان شعر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے دل ہے وہ دل جی ٹیم با پورا کیجیے دل ہے وہ دل جو بہت بہت بہت جلدی آپ نے بیل بجائی اور فریکوینٹلی آپ ان کے بالکل برابر پہنچ چکے ہیں سولہ سولہ نمبر ہو چکے ہیں اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے دوسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر تو آسان ہے مگر بیل جلدی بجانی ہوتی ہے شیر میں پہلے بہت مشکل بھی پوچھتا تھا ناظرین کہتے تھے کہ یار ایسے آپ شیر پوچھتے ہیں ہمیں پلے ہی نہیں پڑتے ہیں تو چلیں آپ آسان شیر ہو گئے ہیں ناطخانوں کے لیے پچیس سیکنڈ میں پورا کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے رکھو اللہ حد کس نے پہلے بجائی بج برابر ایک سیکنڈ دونوں نے برابر بیل بجائی ہے اس شیر کو ہم بدل دیتے ہیں یہ شیر کل آدم ابھی دوسرا شیر شیر ہے بیل پر ہاتھ ہیں ایکسائٹمنٹ ہے چہرے پہ پر پریشانی ہے انہیں نہ دیکھا ہاں? کس نے بجائی ہے پہلے رائٹ کے لیفٹ میرے الٹے ہاتھ جی تین بے دے سات کسی بہار ماشاء اللہ سہان اللہ اٹھارہ نمبر ہو گئے یہ راؤنڈ اسی لیے بہت اہم ہوتا ہے تیسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے مٹتے ہیں جہاں بھر کے کس نے پہلے تین تین با جی مٹتے ہیں جہاں بات ہے یہ تو عجیب ہو رہا ہے تین شیر ہوئے ہیں اور آپ بیس نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور آپ سولہ پہ ہیں چلیں بھائی ابھی دو شیر باقی ہیں اگر آپ بھی دو شیر دونوں آپ بتا دیں تو ٹائی بھی ہو سکتا ہے چوتھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے عمر بھر جی ٹیم کس نے پہلے بجائی ہاں انہوں نے جی ٹیم با ہاں یہ شیر بھی بدل دیتے ہیں بالکل یا آڈینس بھی منتشر ہے آخری شیر بدل دیتے ہیں دوسرا شیر تیرے نام پر تین جیم تیرے نام پر تیرے نام پر کو کر کے تیرے اتارا کروں میں چار شیر ہو چکے ہیں ان کے اٹھارہ اور ان کے بیس نمبر ہیں آخری شیر ہے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے شیر پڑھنے جا رہا ہوں امیر احل سنت دامت بر کا تو ملالیہ کا شیر ہے آپ لکھتے ہیں آخری تین بار جی آخری ب جا جاتا مدنی اشار کی تکرار آپ نے عید کے تینوں دن دیکھا ہمارے ٹیم الف با جیم اور دال ٹیم الف اور دال پہلے دن پہلے دو راؤنڈز میں ایلیمنیٹ ہوئے اور آج فائنل میں ٹیم با بازی لے گئے اور یہی وہ ہیں جو فائنل میں بھی تھے اور آج پھر انہوں نے ابدل ماجد بھائی گلام نبی اتاری آپ دونوں بہت اچھی محنت کی بہت اچھی کوشش کی لیکن اٹھارہ اور بائیس نمبر اس طرح آپ لوگ جیت گئے بازی لے گئے آپ کے لیے کیا تحفہ ہے آئیے آپ کو تحفہ دیتے ہیں فکر حنفی کی عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت جلد اول جلد دوم جلد سوم تینوں جلد ہیں ہم ان کو تحفے میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے پڑھیے کہ نہیں نہیں پڑھی تو پڑھنے کی نیت فرما لیجیے کب تک پڑھ لیں گے سنت کی عا کردہ دہی بھی آپ کو دیں گے مگر نہیں بولیے آپ بنائیے گا اور ہمارے لودس کے لیے بھی توحفہ ہے خالی نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے اپنا جناب یہ بھی تفسیر کی کتاب ہے آپ کو ایزی دیں پہ کو آپ کو بھی مدنی چینل کے ناظرین آج رات کو ناز ہوگا مدنی چنل کے ساتھ وابستہ رہیے ان اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی نماز مغرب کا وقت باب المدینہ میں ہوا چاہتا ہے جلدی کیجئے اور نماز کی تیاری کیجئے اجازت دیجیے الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک السلام علیکم